پندرہواں عقیدہ کہ حضرت علیہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا اور وہ آسمان پر زندہ نہیں یہ بھی افاق کے حوالے سے ہے جواب يا قيد بي قرآن اور حديث كنسوس كخلافه مثلا وقولهم إنا قتلنا المسيح يسابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه ذفي شك من ما لهم به من علم إلا تباع الظن وما قتلوه يقين بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما یہودیوں کا قول ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ان کو سوری پر چڑھایا حقیقت یہ ہے کہ ان کو شبہ شبہ پڑ گیا اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ سب وہ سب شک و شبہ میں مبتلا ہیں یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے بھی قتل نہیں کیا بلکہ ان کو تو اللہ نے اپنی طرف اٹھا دیا ہے اور اللہ زبردستمت والا ہے روح المعانی میں ہے کہ وہ ہو حنفی سما حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اسی بات پر تمام مفسرین متفق ہیں وہ اهل کتاب اعضاء نے بھی قبل ہوتی ہے بے شک اہل کتاب حرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفار سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے یہ جی آیت نزول عیسیٰ پر بھی دلالت کرتی ہے و ان نولم جیساط فلادم دورنا بحا و طبی احاظہ سراۃمستقیم بے شک حرط عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا قیامت کی علامتوں میں سے ہے اس میں شک نہیں اس میں شک نہ کریں اور میری اتباع کریں یہی صرعت مستقیم ہے اور بے شمار احادیث سے جن کو بھی احادیث متبادر کہا جاتا ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے ہیں قیامت کے قریب گے نیز صحابہ اور بعد میں بھی اس مسئلے میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہ تھا عالب عباس رضی اللہ عنہماط قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخی عیسی بن مریم من یوم جن 258 حضرت ابن سے عیسیٰ اتریں گے ابھی ابی رہا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم من عیدان و امام صحیح بخاری چار سو اور صحیح مسلم جن نمبر ایک صفحہ ستاسی اور مشکار صفحہ نمبر چار سو اسی وغیرہ یعنی وقت تمہارے کیا ہوگا جبکہ ابن مریم آسمان سے تمہارے بیچ میں اتریں گے اور تمہارے امام تمہیں ہی میں سے ہوں گے عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزد عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكز خمسا وأربعين سنة ثم يموت فيدفع نمعي في قبري فاقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر كتاب الوفال بن جوزي رحمه الله ورشتر مشكار سمنم مرشارسو حیرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے زمین پر اتریں گے نکاح کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی پینتالیس سال تک رہیں گے پھر انتقال ہوگا اور پھر قبرستان میرے قبرستان میں میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے پھر میں عورت عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبرستان سے اٹھیں گے جب کہ ابو بکر اور عمر ہمارے درمیان میں ہوں گے یعنی ہم دونوں ابو بکر اور عمر کے درمیان میں ہوں گے بین ابی بکرین و عمر ایک طرف ابو بکر اور دوسری طرف عمر رضی اللہ اس مسئلے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اسلام آسمان پر تشریف لے گئے ہیں پھر قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہی جی منقول ہے۔ شیخ شعرانی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں ثابت علیہ وزارا روفی وق الفیہ قال اللہ تعالیٰ بر رفا اللہ علیہ جن نمبر دو سفر ایک سو سینتالیس رتعیسی علیہ السلام کا آسمان سے اترنا کتاب اور سنت رسول سے ثابت ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ ان کو سوری دی گئی ہے اور راہود کو اٹھا دیا گیا یعنی بدن کو سوری دی گئی اور روح کو آسمانوں پر اٹھا دیا گیا مگر حق یہ ہے کہ ان کو جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا ہے اس پر ہی ایمان لانا واجب ہے اللہ کے اس قول کی وجہ سے بر رفا نے اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا ہے